محمد اللہ رسول علیہ غریب کل بات ہوئی تھی بات باتیں مقامات کی نا تو پہلے مقام کی تو تشریح تعریف پوچھی تو ساتھیوں کا کچھ دھیان ہی نہیں تھا اتنا رسا سنتے رہے ہیں کہ باتیں صفات ہوتی ہیں صبر شکر توحید توکل رضا یہ رضا باتن میں صفات آدمیوں کو حاصل ہوتی ہیں یہ دائمی اصل ہو جانا اس کو مقام کہتے ہیں مقام شکر مقام صبر مقام توحید، مقام تبقل مقام رضا کئی آدمی کا حاصل ہو گیا اور میں جو کمالات ہیں ہم امن صحتیں حاصل کرنے کے لیے وہ مقامات ہیں باقی مقامات ہیں نہ کسی آدمی نے آواز سنا اس کا دل نرم ہو گیا تھوڑی دیر کے رویا اور اس نے کہا دنیا کی دنیا تو دنیا فانی ہے کیا ساتھا لگے؟ اس کا سات الگ تھوڑی دیر کے اس کا حاصل ہوا لیکن پھر دنیا کے گاؤں میں لگا بس یہ ظاہر ہو گئی اور پھر دنیا کی ایسی محبت ہے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے تو یہ حال تھا مقام نہیں تھا میں ایک دفعہ کوئی جج ایک مقدمہ فیصلہ کر رہا تھا تو اس میں کسی آدمی نے آ, کسی چور نے بالیوں کے لیے بچی کے کان کاٹے تھے ایسا ہی واقعہ تھا, تھا؟ تو جج نے اس آدمی کو دیکھا اس کو بڑی حیرت ہوئی تو اس نے کہا وہی نہیں ہے کہ جو جس کو کا مزدور ہوتا تھا تھی اتنا سونا ملا تھا اور تھی نے واپس کیا تھا اس نے کہا جی ہاں میں ہو نے اب نے یہ بالیوں کے لیے کان کاٹ لیا اتنا بڑا جلد کیا اس کی کیا ہو جائے تو اس نے بتایا کہ اس وقت میں دینی ماحول میں بیٹھتا رہتا تھا تو اس وقت میرے جذبات وہ تھے کہ مجھے سونے کی کوئی قدر نہیں تھی اور وہ او دور گزرنے کے بعد اب میرا ماحول ایسا ہو گیا کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے تو ایسے ماحول میں پہلے یہ چیز عکس کی شکل میں آتی ہے یہ جو کہتے ہیں وہ قابر و میں اور سان میں نسبتے نکاسی عکس آتے آج پر. تو اس ماحول میں ہوتا ہے تو اس پر یہ آلات ہوتے ہیں ایک حال کی شکل میں ہوتا ہے اور عکس ہوتا ہے جب اس ماحول سے نکل جائے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا رہ جائے آج تو یہ ہے ذرا پکا ہوتا ہے لیکن وہ پکا ہوتا ہے نسبتے نکاسی کے بعد نسبت اس اسلائی الکائی الکائی چراغ الکائی ہاں جی الکائی ہوتا ہے لیکن الکائی کی مزاق چراغ کی ہوتی ہے کہ چراغ کو ایک تو تیز باقاعدہ ڈالتے رہنا ہوتا ہے اور ایک اس کو ہوا تیز سے بچانا ہوتا ہے ورنہ بجھ جاتا ہے بار العقص کے مقابلے میں ذرا دیر ہوتا ہے اور تیسرے جذبہ میں سلائی ہوتا ہے جیسے کسی بیگ دریا سے کوئی آدمی نے ڈالی کھود لی کوئی نہر کھود لی اور اس سے پانی کھیت کو پہنچتا رہتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کی مسلسل زیر بہالنے کے لاش کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ اس کو صاف نہ کیا تو پانی اس میں نہیں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ اتحادی ہوتی ہے کہ اس میں وہ بیتا دریا ہو جاتا ہے کہ بہتر دریا اس میں کوئی بہت بڑا پہاڑ کسی جگہ کوئی زلدلہ آ گیا بہت بڑا پہاڑ آ کر اس کو گر گیا تو اس نے اس کو روکا روکا ورنہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتا اور بہتر ہی رہتا ہے خسو خاشا کی عام ہاں چیزیں اس کو نہیں روکتی تو اس کے تصور اپنا ایک اصلاح ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے جو آدمی قبول ہو جائے یہ اصلاح نقطہ لکھا ہے نا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑی مصیبت کی بات ہے تو ایک وقت تو ہوتا ہے جب سالے اور صوفی دربار الہی میں قبول ہو جاتا ہے اور اس کو وصول ہو جاتا ہے اس کے بعد رد نہیں ہے اس کو سصور ہے کہ واصل کے لیے گناہ کبیرہ کے بھی رد نہیں ہے صابۂ کرام کے بارے میں چوری ہاتھ کاٹا گیا اور بدکاری ہوئی کی, کی رضی اللہ رضاؤ تو یہ بس بس بس بس بس بس لوگ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کے ساتھ بھی اللہ کا تعالیٰ کل سے نہیں ٹوٹتا ہے ان کا نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے واسل ہے اکرام اللہ ہے اگر ان سے کبیرہ گناہ ہوا ہے تو بھی یہ ان کا تعالیٰ نہیں ٹوٹا ہے وہ خوش اللہ ترقی حکمت مسئلہ کرتی ہیں صاحب اکرام سے کیوں گناہ مولانا رفیع صاحب نے دیکھا ہے کہ عام باسرین جو ہوتے ہیں عام اور یا اللہ اور ایک مشاعر ان سے گناہ تو چھوڑا گنا کا اس طرح سے بھی نہیں آتا صاحب اکرام سے ہو گیا کیوں یہ تخبیلی شریعت کے لیے امن جان امر اللہ الہی تھا کہ حضور صلی اللہ نے چور کار کار کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ کرنا تھا اور سنسار کو حکم کرنا تھا شریعت میں مکمل ہونا تھا علیہمۃ الرقم دین اکم کی بات نازل ہونی تھی تو اس سے پہلے یہ ساری باتیں ہونی تھیں تو اس لیے یہ ان سے یہ خطا ہوئی تو عام طور پر اس خطا کو دیکھتے ہیں لیکن کامرین جو موقعقین ہیں موقعین کو اس بات کا پتہ تو کہتے ہیں خطا نہیں ہے خطا کے بعد اسے جب نے آپ کو پیش کر کے سنسار کروایا پہلک جب شادی سنسار ہو رہے تھے تو اکران نے کہا کہ ان کو جب چند پتھر مارے تو وہ بھاگ رہے تھے لیکن بارہ ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دیا ہم نے ان کو سنسار کر کے چھوڑا تو ضرور اللہ نے فرمایا کہ وہ بھاگ رہے تھے تو نے چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ بھاگ کر اپنے آپ کو چھپا لیتے کہیں اب سب جاتے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لیتے تو یہ درست میں بلامتی کی پرواہ نہیں کرتے یہاں تک کبھی ذات کی بلاوت آ رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے اس کے گھرار کر رہے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں ہے کوئی ایمان کی سطح ہے یہ ایمان کی سطح غیر شادی کی نہیں ہے غیر شادی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھا بجا کر رخص کیا جائے اس پرسار کو نفرت نہ کیا جائے گا نکاح ہم نے قانون کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے ان کی ستائی ہی مانی ہے جہاں کہ اپنی ذات پر اب آنے والی بات کو بھی لے کر اور اللہ کے حکم پر بھی اپنے سارے عزت نام سے پترجیحی لو مت لائم مقام کلندر کا ہوتا ہے وہی ایک چیز ہوتی ہے رحمۃ اللہ تو خیر قیادت مقامات کی بات کر رہے تھے اہل جیسوں کے ہدایت دے کہ ہر روز پانچ چھ منٹ پہلے آسان دیتے ہیں دوسروں کو سمجھا نہ سکتے کہ کل کالج میں ہمارے کالج کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے جی کل یاد دلائیں تاکہ ہم سے بات کریں کچھ آگے مجھے یاد دلائے دفتر میں نا پہلے ریسوں سے بات کرنی ہے है? کہ ظالم ہر روز ہے تو تو بھی آس سے پہلے آسان دیتے ہیں تو جب تک آدمی مال دولت دنیا کی چیزوں کے لچائی کی نظر سے دیکھتا ہے یا اللہ کی نظر سے گھیرا ہوا ہے خان کو آخر کے سامنے ہو اور اللہ تعالیٰ کی کے خزانوں پر نظر ہو اور دنیا کے بادشاہ آدمی کو فقیر نظر آئے کل جو ہے سر قدیم احمد اللہ کے واقعہ آپ کو سنایا کہ انہوں نے فاروق عظیلہ ان کے ساتھ جب زیادہ رہنا چاہتے تھے اور ان کو کچھ دینا چاہتے تھے نے کہا میرے پاس مزدوری کے دو دھرم ہیں اور اگر آپ مجھے تو صرف مجھے تو یہ اگر مجھے وہ دیتے ہیں تسلی وہ کیا کرتے ہیں اگر اس بار کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں ان کے خرچوں خرچہ زندہ رہوں گا تو پھر میں آپ سے پوچھ لوں اور آپ اس کی ضمانت نہیں دے رہے مجھے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور مزید ہی کہ ہم میرے پاس مزید وقت نہیں ہے آپ لوگوں سے خلیفت زمین آئے ہوئے ہیں ان کا مزید وقت ہمارے پاس نہیں ہے آخرت کے کام میں لگے ہوئے ہیں آخرت کی تاریخی میں لگے ہوئے ہیں اور, اور مزید وقت آپ میرے نہیں ہیں فزیل فزیل فزیل بن النیاز رحمتہ اللہ کے واقعہ سنایا تھا اس پروگرام میں کوئی نے کون گئے تھے ہمارے ساتھ صاحب نے سنایا تھا آپ اس میں موجود تھے نا کہ ارون رشید حج پر گیا اور بیت اللہ کیا اور دل سخت اور آخر متجہ نہیں ہو رہا تو ان کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے پھر دوسرے کے پاس لے کر گئے وزیر ان کا ایک تیسرے بزرگ ہیں لیکن ہیں بڑے سخت ہیں اور اگر آپ چاہیں ان کے پاس لے کر جائیں ان کے پاس یہ وزیر نہیں لے گیا تھا کہ وہ دو ڈانٹپٹ کرتے ہیں آدمی کی بے عزت کرتے آدمی خلیفہ صاحب ایس کے سی کے پاس لے کر جائیں جو ان کی عزت کرے تو خیر آخر نے کہا ان کے پاس لے کر گیا تو آج ہی رات کو ان کے پاس پہنچے تو وہ نواخل میں کھڑے تھے تو ان کون ہے بائے صاحب آدمی نے کہا کہ میں فلانا وزیر ہوں اور خلیبۃ المسلم دارالرشید آپ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا خلیبۃ المسلم دارالرشید کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے جائے اپنا کام کرے تو انہوں نے اس نے باعث اللہ وہ حتیع ال رسول اور منکم کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور حاکم میں وقت کی اطاعت کرو ہر وہ شری کم ہو جس طرح رسول رشید شریعہ کم تھا شریعت نافذ کیا تو انہوں نے کہا اللہ آتی رسول میں لگا ہوا ہوں اور المر کے لیے فارر نہیں ہوں اپنا کام کرو جاؤ تو اس نے کوئی دوسری حدیث پڑھی اس نے کہا کہ کریم کی علامت ہوتی ہے جب اس کے دروازے پر دست دی جائے تو روزہ دروازہ کھولتا ہے مہمان کے لیے تو اس حدیث سے بے بس کر لیا اندر گئے اندر کوئی روشنی نہیں ہے اندھیرے میں چلتا چلتا آ رہا ہے ارون رشید اس نے ہاتھ میں لایا تو انہوں نے کہا کیا نرم نرم ہاتھ ہیں کاش یہ دوزخ سے بچ جاتے باقی یہ بات کہی اور ارون رشید کا دل کا تالا ٹوٹا ہو ایسا رویا شیخا کہ گرا وہاں سے نہیں یا جب تھوڑی وہ باتیں ان سے ہوئی حال کا بدلا نے کہا جب آپ جا سکتے ہیں جب آپ کو پیسے میں نے آپ کے ساتھ لے کے اور آپ میرے ساتھ بزی کرنے کے لیے آئے سور آجی کو فوراً نکل جاؤ ورنہ پھر ٹھیک کر دو تم وہ وزیر نکال کے نکلا اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچ بات ہے ساری دنیا کی دولت دنیا کی چیزیں آدمی کو تن کرنے رکھنا ہے کیا آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے جب ہزاروں لاکھوں روپے لے کر ہمارے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اس مریض کو کوئی علاج کی ضرورت ہے ہم اس کو کہتے وہ بیماری ہے کہ آپ تیرے لاکھوں روپئے اس کا اس کی سفاظ نہیں خرید سکتے اور سفا جو ہے وہ فخر ہزار کے ہاتھ میں اب لاکھوں روپئے تک کا خرید لیا تیرا پیسہ میں ہے کے ساتھ تعلق ہو چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں وہیں قدر وے بیٹھے انقل لا ميم الله لا اله الا الله الحي القيوم والله نقول للمؤمنين والمؤمنات مسلمين من استباع الاخ يا ابن هم الله من سنن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جل منو واخذ المنخذ الذي رسول محمد صلى الله عليه وسلم راتلنا منهم رب رحمهم كما ربى يعني صغيره صبرها عبد الله بن ثابت عذرياتنا فرطاي جعلنا نتقي إيمانا وصلى الله تعالى على خير خلق